تو اسلامی کی سب لگا دوتا نمبر محب بار بار ویسالی اے ابو لہب اے امیا ابن خلف اور ابو جہل میری زبان پہ یہ الفاظ اچھی طرح ادا نہیں ہوتے مالا دا زبان باندھی دا الفاظ خنرازی مالا خندرا کئی چیز چل اللہ احد اللہ کی اور بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا تمام و غلامان اولا مانو سرو چت کو ادا جفا کرے ادا ابو جال اور دیا بنی خلف دہد مظالم و مقابل ہے اوکڑام جا رہی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفای نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفای نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں ارد گرد کفار اور ہر طرف نہ ابیا ابن خلف امیہ ابن خلف و ابو جہل اور, اور لختری دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مقابل کئی لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن کون سے ایک چراغ بجھایا نہ جائے گا جس دل میں اللہ ایک مرتبہ اترتا ہے کمزرلا اللہ جل جلا لو یو زل سہی مانو سر کس اللہ ناد کی دو مخلوق ناد نو یقین چا جی عبد الرحمان با کی تو تمرا لول مل مکورت بھی آئی مل مکور تب آئی اول کا لخشا کا حضرت بلال تعالیٰ غیر اللہ نہ <نا> پاک کرو <او> اللہ جل <جلاله> زرد کی جاگزی مس حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پغار کی پڑے واچو دا مکی پو گلو کی گرجولو حضرت بلال فخریات اور باندھے اللہ ہوا میرا رب ایک ہے ایک زمانے بیاہ چکلا ہوا پسرا وسط تو میبنی خلفتا اخبل نو جوان آن آ کام تمامی مکی پو لاروں کو سو باندھی دا صرف دایو ترنا دا دا دی لے چھ اللہ احد اللہ یہ کیو دے اور بلال تا خون منک کڑ الوہ ستڑی نکرو والله کچر دی نہ بعد محمد اللہ رہن خودو داستا آدم دا مرگ آخری اور رضان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یوز اللہ علیوم امیہ ابن خلف ابو جہل ہیں کو تول گرد ارد گرد وی حضرت بلال رضی اللہ ہوتا ہوتا ناشنا قسم سزا ور بدل مبارک کی لہو لوہان سے وین کی لت پت پروت نے تول سزاور سزا ورن کی استریشن بہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ملون امیا ابن خلف مخام وی سے بلال داستاد دا مرگو ردا بس اسوایا چ زما الہ لات و عا و بلدی اس تا غین مدد گوڑا اب بھی تمہاری جان بخشی جا سکتی ہے اگر تو یشے بتوں کے پجاریو اے دو بتانو تا سجدی قبول ہو والا خلقو اے د قبرون گخت لو والا ہوا تو در باروں کی جھنڈو لگو لو والاو والاو والا کا چری زما بدن ٹکڑی ٹکڑی پروتی یو یو تار تار ٹکڑا ٹکڑا بند, بند بند باندھے موجودہ گئی زماد پر عب العالمین باندی قسمی زماد وجودی ہے جوی تو کرین بداواز راضی اللہ احد اللہ میرے دل کے اندر اتر چکا ہے اللہ سر زما منہ محبت جرسے دے دا گمانو نکیچے زب اللہ پریدہ ماو اللہ بمہ پریگ دی امیہ ابل خلف ملعون سکر و تیرہ و آغستی او ارتویوی چھلو کلاو پجبے والو آچوالی چېستاہ حقہ زبان چہ تد محمد اللہ نیمے باندے داخللے چہ پوری دا زبان کارا مدي ترسو پوری دی زبان کے حرکاق الايغو باللا ت دا, غلشی غی دا بے کاررن نو داخلے ستاجبہ چ غہ گل شي پہ هگے نبستا خولی بان جي ڈ ال يو بالله بے کارزمونہ ن پاک نمونہ د العتو د من آتو د او ز حضرت بلال رضی اللہ تال ہو بازو نواز کے اللہ احد اللہ ایک ہے ایک اگر داپ کرے کرو روشنی چاند سی ہوتی ہے ستاروں سے نہیں روشنی چاند سی ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں ح تار بان د سداچا تکرام یو زلزالی حضرت بلال رضی اللہ تعال ہوتا مظالم سزا یعنی ایجاد کی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لار باندے روان دے دل بادشاہ یار غار صدیق اکبر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا بلال لیلو سترگو مبارکو نے اخ کی روانی شوی جراؤ فریاد کی ورنز دیش ورطوئی شو بلال ولی دلال نم پزور آخلی دا ظالمان کا چھریتا نپری دین دلال نم خوفی آخلام یوازی زانلا غلے غلے دلال نم آخلام جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی اے صدیق جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی تو ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں اے دیپ دل کو کہتا ہوں کہ اللہ کا نام آہستہ لوگ والے زرمی لا لابند جمرہ مہندے دمراہ عاشق دے چپ بارہ نصیح تلن آباد بارہ سمجھانے کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میری زبان پہ یہ تنزیہ آتا ہے کہ اللہ وحد اے بلال تمہیں رخصت ہے ذرا آہستہ سے اللہ کا نام لیا کرو ورتوئی کو سس بہ کم سورج بعد حضرتی ابو بکر صدیقی فرضی اللہ تعالب دیا پلاری کی گیت چگوری حضرت بلال دیا دو ظلم و ستم اور دو بربریت آج گا جوڑ حضرت ابوبکر صدیق پڑا جڑا ورگے وتوئی چھ بلال زمان سی حت اگئی صدیق ابھی تو زندہ ہوں اللہ اگر مر بھی جاؤں کچرے دمرشم آوشی داوی کرو کجبین سرے کفن کہ اغیار کو یہ نہ ہو کرو کجبین سرے کفن کہ اغیار کو یہ نہ ہو کہ وہ گرو عشق بانک پنپ سے مرغ ہم نے بھلا دیا صدیق بہت سمجھاتا ہوں دل اور کلیجے کو لیکن زما زرو زما اختیار کے نربی اختیارہ اللہ احد دے سزا گانو کے مالا خندرا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سردائے کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ ناستو یا رسول اللہ لار باندے روانش کو دو وفات چگے وا اللہ دا وحدانیت آواز میں پکو گو, گو لگے دا چوارا غلم یو نجاد حبشی غلام امیہ ابن خلف او دا بوجہ المظالم وامات جا جو یا رسول اللہ آغاد دعویش اللہ آخد کلے دا ساروی او سرمنوں کی بندیوان کی کلے پگتو باندی لاندی کی کلے سکروتو باندی سم لئی برا پپی کی دی کلا جب مبارکی باندھ اس پی کی گئی ناشنا ظالم کیا رسول اللہ پھر براہ رہی سلا تو السلام آگا محبوب آہگا رحم دل بادشاہ کلر چدہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہ کیسا دہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہ زبان نواور دام سترگ و مبارک انہیں اخ کے رات علی شیب دیر زیادہ اجرل ورطوئی چھے ابو بکر او سمش وردہ اس کو آزاد کرنا چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی آزاد بے کمام قرآن علیہ السلام فرمائی زماہم پاکی شرکتوں کا یہ واضح بے تو نہ آزاد ہے ثواب کار دے چیز پاکی شریک شم پیغمبر علیہ الصلاة والسلام یوزل صحابہ کرام ورطاوی کہ یا رسول اللہ تو پڑی ماندی کی دمرا کوشش ولی کہ ایچ اسطاب خیر اوپر سیجی دمرا زیاد نوافل تم تو بخشے بخشائے ہوئے ہو آغا ورطاوی شایلہ زدہ اللہ شکر گزار بندہ جوڑ نشم پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دا ثواب وجے او تجے او پیاساو ان مسلمانان زرکی ویچ نابس زمادہ عبادت دیر دے مزید مال سے ضرورت تے بارہ لوب کر سدی ترضی اللہ تعالیٰ ظلم نے شورو دی اور تو ظالمانو اللہ تب تک اللہ اے ظالمو رب سے نہیں ڈرتے ہو مسکین کے بارے میں اگر تو کچہ اور تصوزی خواہ لا کے نا آزادی کا اگر بس سیدہ سیدا سمر قیمت وغیرہ یو روایت مطابق سے گیران دیر زیاد قیمت سر واقع استو آزادی کر یون روایت کی راضی چی ورطا ہوئی چی زبا تاسولا سپین غلام در کم رنگ بے سپینی زر بے دا تک غلام چې زر سپین دے دا مال راکی اون امیہ ابن خلفر پر او خندل چې دا دا تک دا ډیر بے کاراو دا دا سے و دا دا سے اگا ورط شمال خبول دے دا مال راکی سپین غلام پوٹے کے اسپین دے خزریں توڑ دے اب اتاصلہ درکم بہرحال علی اختلاف القولین اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلام واغستو او اللہ پلار کے آزاد کرو حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے حاضر شوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سرو لگولو نزدیک ورتوئی چی رب کے لیے زیادہ مصیبتیں جیلی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد خاص خاص سورند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکور منتظم و لگے دو بارناس سمرہ خلق کے رازی دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو داغوی میزبان دے میزبان مدینی منوری تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریفی اوڑو حقزے کی اسلام کمزورے نو مسجد تامیر شرم حضرت اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کی دجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہاروں و سہارو گاد اللہ جلا جلال دربار کے آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر ساری کائنات سے بڑا اللہ ہے اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو آواز اللہ سرور اچھا تو لڑے آواز رسے دو جلتے تھے فرشتے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی آواز سنتے تھے بلال معذم سے پیغمبر علیہ السلط والسلام اللہ اور اللہ کا مقام نصیب کو کلا چمکا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ دے بگر کے ہم جہاد کے حاضر ہو امیہ ابن خلف عبد الرحمان ابن عوف تویلی سے مالا امان راکا مسلمان میں وجنی عبد الرحمان اور تویلی کے تجما دوست رضا تعلق امان در کڑے بلال امی دو چما دشمن بچکی گی آوازو کچی آلالانصار والمہاجر راشد اسلام و دا پیغمبر بسم انخلاصی گی عبدالرحمن ابن اوف آوازو کچی ما والا امان ور کردے وی امانون ممانون نیچ دادے بہت زیانو بوری بہرحال زوے والا ورمختی کا امیع زوے قتل کا چکل دادے بے قتل دو وار راگینو را را عبدالرحمن ور تاویے چھ سملا نومیہ ابن خلف عبد پہ برہ سو کی قتل, قتل اخپل دشمن باندھے آگا وقت آغا فتح و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اللہ کام آشا دمکی پو چت باندھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پو چھت باندھ آواز اکبر اکبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفاط نباد مدینہ پرے خام وہ چیزہ کلا د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر کی نبی نما زپ مدینہ باندھ سکاں ابوبکر صدیق سے حال کو جہاد اجازت راکام ابوبکر صدیق اور توئی گورا بوڑھا والی کی مات نامجودا کرے گا آ درد بھری آواز دوجے ناور سراش کلا چابو بکر صدیق و فاتشن وماری فاروق نے اجازت واغصو مر فاروقاروں کو خود بار بار اسرار دے اجازت لاڑو د شام پہ جہاد کے شامل شو بیت المقدس دس چکل مسلمانان و آزاد کو نہ مسلمان قوم دا قانون چکل بکلا نوے زیبا فتح نہ مسلمان و با یو اسلامی جشن کولو فوج بخوشالی مناؤ والا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سراد و نور و نورو افسرانو عزیزانو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو سرد نورو افسرانو کلچ بیت المقدس تنا وٹل امر فاروق تفکیشی جشن مناؤ صابئی کیا متمنا اوکا المؤمنین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے بانگ بیت المقدس کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ و جناب, و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوہرایا امیر المؤمنین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تعریف ما عظم کرے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباب بانگ نوائم دیر اصرار نبات حضرت بلال رضی اللہ تعالانگ اللہ اکبر سرا صحابہ کرام دیر زیاد مغموم سو دستر گناہ اخ کے روانی سو بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالی تعالیٰ کلاچ محمد الرسول اللہ ان محمد الرسول اللہ صحابہ کے رام ٹول پڑاشول حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سلگے شروع کی اگیرا مبارک دودھ کو ناتر سولہ تولو تا دا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اے اے بس انداز جشن لے دا پیغمبر دیا دا دا دو دا دا شام کے خوشالو ہو مارے فاروق کے ہوئے سے حضرت ابو ربیح دے پیغمبر علیہ سلات و سلام اخوت جوڑ مہاجر او یو انساری سرکی رونا کری ابو رضیحا دو حضرت بلال دوارو مطالعک امیر الممنین تویچ عمر فاروق دا شام پز مکہ کے منگ تا داستوگ نے اجازت راکا دین آباد بمنگ مدینہ کی سکا ہو اگوالا اجازت ورکا او حل تیزان لئے او کور جوڑکا او ابو دردان ساری رضی اللہ تعالی انہوں مخکن پدیزے کے آبادو اگلی اسوال جوابولے گا دو وادو دن مخی نورم ودن کرو خودل تلارو نئے وعدہ کئی نسی کلے حاغویلا خطبہ ورکولنو الفاظ داو چھ من کافرو اللہ اسلام من تنصیب کرو من غلامانو اللہ آزاد کرو من فقیرانو اللہ دولت را او من ویس پدے علاقہ کی بے سرو سامان دے رہیو تا سنا من دا جنکو خطبہ و سوال کرو کارالا مراکڑی دا اللہ شکر رہے او کرامو نکوی محیط کسل اسکال او اعتراض نیستا آگو ورطاوی چستاغن دے سرے سوک واپس نلیگی او بیائی والا لونی ورک دے بارحال بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ودنہ گن کری دی خواولات دے دے دے دنہ ندے پیدا شای نبیائی خوب لیدہ سردار امدیام جنعبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا خوب کرائیم ورطای سے او بلال بلال کلا بہاگا وقت راضی رضی چمنگ زیارت تراشی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انھو سہار رفت رخت سفر بان کر مدی نے منوری طرف تر شو کلا چد مدین منوری گلو خصو کی آواز اشوچ حضرت بلال رضی اللہ تعالی انھو معذن رسول منتظم بیت خدا حضرت بلال رضی اللہ تعالی راگل الکان ڈکسام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیغ بیدل پیغمبر سلات وسلام محبوب اوا گن وسی کلا حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوری دل کلا سے نے ملاو کی کلا بنسی نے سر علاؤ کی اور گرا مبارک کو نلم دام ہلکو تمنا کا اے بلال مسجد نبوی تیرے آزان کا منتظر ہے مسجد نبوی آپ کی آزان کی منتظر ہے اے بلا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو یاد تازہ کا یاد انکاروں کو عظم کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی تعالیٰ رو کو ورتوئی چد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہن وسیدی ما جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیدلئو چہ دا مبارکی شنڈی خلولی دا دی شنڈو سوال زبی دیاتا غرزا ولی نشما ادھر دبانگتا اللہ اکبر آوازک ارد گردنا دا جارا آواز را خورش کلاچی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اشاد ان محمد الرسول اللہ تورا سیدو خلقو چگی او ہداری وسڑی ند سلگو آواز ہو شو او کرونو نہ ستر منو خجو آواز او چگی جڑاانی شروع سی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د زندگی یاد تازہ شیاد اللہ جل جلالہ د دین د تکلیفو برداشت کولو پوجہ باندے ہا مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لورک فرمائی چھے آن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بشرت تو ما حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا لیا بلال رضی اللہ تعالیٰ زیرا کئی سخبر ادا سمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل حضرت بلال بت شری فراوری او مل کی آمت علانا قتی بسوری رج لوہا منظر و زمام و حامن دریا کو ادا ری مہار باد جواہرات لالون جوڑی ماحول با حضرت بلال رضی اللہ تعال آل اللہ کی با جنڈویل مزنون تول دنیا معزنان بہگ پسیور ورپسی کیا کے آزان کڑے ہر محزن باغ پسیور پسی ہوئی پسی فید خلو دا بلال سر کر بھگے کے بعد تول جنت تن نوزین حتی انہو لیدخل من حذن اربعین صباحا یرید بذالک وجه الله تبارک و تعالی حضرت بلال با حق وقت پوری دو دوی مشری چہاں معزن باہم جنت تن نباسی کہ چا چالی سورد بائنگ خالص د اللہ جل جلالو دا پارا ویلے دے چاچے صرف سلوے خورد بائنگو ہم ویلے دے اغبہم جنت تن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نعم الرجلو نعم المغو بلال بلال دیر خسرے دے والمعذنون اطول الناس آنا قیوم القیامام د قیامت تو رزباندے با د تمام معذنانو ور می گنا د ټولو مسلمانانو نا اچت جل یو چت الله جل جلاله ویو امتیاز ذیل نصیب کی بہرحال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منی او د محبت په وجہ باندې الله ورنا مقام ورک منتظم د دا الله دا کور د الله د رسول دا کور منتزل جوړ شو پیغمبر علی صلواۃ و سلام دکور تمام میل مانو با بار نچرات انتظام بے بلال کول بلال قول کیا گزارا کیس دا پیغمبر سے یعنی ما دا دا مان مانا اخلام پیغمبران ما و د پیغمبر پارا وہی سے کلور سے پاتشی ماں بانگ ویلو سے مشرے کرا گئے پیسے دے را نوڑے پا وقت او با سم دوبارہ با بیاد سر ان کے جوڑ کم سوکھ بٹیرا نخلاس نے کی ڈیرا گستاخی وہ پیغمبر علیہ قرض میں کرے سستا مزدور پیسے و گٹن دا و کپڑے مو تڑ لے اللہ چا من کان, کان اللہ کان اللہ سوکھ اللہ تذا اس پاری اللہ دہا کا تمام کارو پخل باندھ آخری بلال رضی اللہ تعالی عنہ سامان تڑلے مزدورے پس روان دے او جو سڑے را یا بلال یا بلال یہ ماشہ تمخ چ سیدھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی غواڑی وے شوارالاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما توئی چ بلال مبارک شا دا سلور خان دے سامان نہ ڈکرا راغلی نی او دا شا دا لپنبا دے را اس تی نی او بس دے کے آغا قرضم لان او نور مسکینان وبان دے تقسیم کا یہ سامان دوبارہ کے کھوڑو سفر پات اسو اول می اغا مشرک تا خپل قرض ورک او بیا چې نور دچا قرضونه واغمو لاند کړل او نور هم مسکینانو کې تقسیم کړل نو بلال رضی الله تعالی ان هوتا لوی مرتبہ مقام ملا وسه پسی باندېو چې هغه تکالیف د اسلام او د دین د پاره برداشت کړو عزیزانو د دین او د اسلام پلار لار کې تکالیف راځي مصیبتونه راځي پردې خبره بواوري پیغورونه بواوري خلک بدر پسی خبرې کوي منگا سور لسم پنج لسمے پیدا منش داد مسلح ناشنا ناچنا خبرا جی واؤ روئے لسمین سوا کالا مکھ کے, کے چھ دے اسلام نو رکھو سور لو کالا دے اسلام دعوت پرچار سیام خلق دمرا نہ دی نو مخ کے سوار لسمی سوا کالا کے بخل سمرا نا جوڑا اغ بہ خبر ہی کری پیغمبر علیہ السلام اور برداشت کرے اللہ دہاغ بدل کے لوئی لوئی مقامات اور درجات ور تنصیب کرل نو انشاء اللہ دا دین کار کئی اور دچیات تو تهمتو پہ غور اور خبروں نے نہیں اڑے اللہ بول درجے ور اللہ درجات نصیب کی وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ عالمین اللہ